فی کم منسر فیم کم فیم و اللہ اے نبی جو قیدی تمہارے ہاتھوں گرفتار ہیں آپ ان سے کہہ دیں اگر اللہ تمہارے دلوں میں بھلائی جان لے گا تو تمہیں اس فدیے سے کہیں بہتر عطا کرے گا جو تم سے لیا گیا ہے اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اے نبی اگر وہ آپ سے خیانت مطلب دغا کرنا چاہیں تو وہ پہلے ہی اللہ سے خیانت کر چکے ہیں پھر اس نے انہیں تمہارے قبضے میں دے دیا اور اللہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے انہ الذین آمنوا وهاجروا وجاہدوا بی اموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ والذین آون ونصروا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 بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے مہاجروں کو اپنے ہاں جگہ دی اور ان کی مدد کی وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور جو لوگ ایمان تو لے آئے مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی ان کی دوستی سے تمہیں کوئی غرض نہیں حتیٰ کہ وہ ہجرت کریں اور اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد مانگیں تو تم پر مدد لازم ہے مگر اس قوم کے خلاف نہیں کہ جن کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو اور تم جو کام کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اے مسلمانوں اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ بڑا زمین میں فتنہ اور بڑا فساد مچے گا اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے حجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور ان کی مدد کی وہی لوگ سچے مومن ہیں ان کے لئے مغفرت اور باعزت روزی ہے والذین آمنوا من بعد وحاجروا وجاہدوا معکم فاولائک منکم وعلو الارحام بعضهم اولا ببعض في کتاب اللہ ان اللہ علیم اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا تو وہ بھی تمہیں تو وہ بھی تمہیں میں سے ہیں اور اللہ کی کتاب میں خون کے رشتے دار اللہ کی کتاب میں خون کے رشتے دار آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی ایمان و اسلام لانے لانے کی نیت اور اسے قبول کرنے کا جذبہ پھر یعنی جو فدیہ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں اللہ تعالی قبول اسلام کے بعد عطا فرما دے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا حضرت عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ جو ان قیدیوں میں تھے مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد اللہ نے انہیں دنیاوی مال و دولت سے بھی خوب نوازا پھر یعنی زبان سے تو اظہار اسلام کر دیں لیکن مقصد دھوکہ دینا ہو تو اس سے قبل انہوں نے کفر و شرک کا ارتکاب کر کے کیا حاصل کیا یہی کہ وہ مسلمانوں کے قیدی بن گئے اس لیے آئندہ بھی اگر وہ شرک کے راستے پر قائم رہے تو اس سے مزید ذلت و رسوائی کے سوا انہیں کچھ اور حاصل نہیں ہوگا پھر یہ صحابہ اولین مہاجرین کہلاتے ہیں جو فضیلت میں صحابہ میں اول نمبر پر ہیں پھر یہ انصار کہلاتے ہیں یہ فضیلت میں دوسرے نمبر پر ہیں پھر یعنی ایک دوسرے کے حمایتی اور مددگار ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ ایک دوسرے کے وارث ہیں جیسا کہ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مہاجر اور ایک ایک انصاری کے درمیان رشتہ اخوت قائم فرما دیا حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے کے وارث بھی قرار پائے بعد میں وراثت کا حکم منسوخ ہو گیا پھر یہ صحابہ کی تیسری قسم ہے جو مہاجرین و انصار کے علاوہ ہیں یہ مسلمان ہونے کے بعد اپنے ہی علاقوں اور قبیلوں میں مقیم رہے اس لیے فرمایا کہ تمہاری حمایت یا وراثت کے وہ مستحق نہیں پھر مشرقین کے خلاف اگر ان کو تمہاری مدد کی ضرورت پیش آ جائے تو پھر ان کی مدد کرنا ضروری ہے پھر ہاں اگر وہ تم سے ایسی قوم کے خلاف مدد کی خواہش مند ہوں اگر وہ تم سے ایسے اگر وہ تم سے ایسی قوم کے خلاف مدد کے خواہش مند ہوں کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہے تو پھر ان مسلمانوں کی حمایت کے مقابلے میں معاہدے کی پاسداری زیادہ ضروری ہے پھر یعنی جس طرح کافر ایک دوسرے کے دوست اور حامی ہیں اسی طرح اگر تم نے بھی ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے کی حمایت اور کافروں سے عدم موالات نہ کی تو پھر بڑا فتنہ اور فساد ہوگا اور وہ یہ کہ مومن اور کافر کے باہمی اختلاط اور محبت و موالات سے دین کے معاملے میں اشتباہ اور مداہنت پیدا ہوگی بعض نے بادہ اولیا بعض سے وارث ہونا مراد لیا ہے یعنی کافر ایک دوسرے کے وارث ہیں اور مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کسی کافر اور کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں ہے جیسا کہ حادیث میں اسے وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے اگر تم وراثت میں کفر و ایمان کو نظر انداز کر کے محض کرابت کو سامنے رکھو گے تو اس سے بڑا فتنہ اور فساد پیدا ہوگا پھر یہ مہاجرین و انصار کے انہی دو گروہوں کا تذکرہ ہے انہی دو گروہوں کا تذکرہ ہے جو پہلے بھی گزرا ہے یہاں دوبارہ ان کا ذکر ان کی فضیلت کے سلسلے میں ہے جبکہ پہلے ان کا ذکر آپس میں ایک دوسرے کی حمایت و نصرت کا وجوب بیان کرنے کے لیے تھا پھر یہ ایک چوتھے گروہ کا ذکر ہے جو فضیلت میں پہلے دو گروہوں کے بعد اور تیسرے گروہ سے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی پہلے ہے پھر اخوت یا حلف کی بنیاد پر وراثت میں جو حصے دار بنتے تھے اس آیت سے اس کو منسوخ کر دیا گیا اب وارث صرف وہی وہ ہوں گے جو نسبی جو نصبی اور سسرالی رشتوں میں منسلک ہوں گے اللہ کی کتاب یا اللہ کے حکم سے مراد یہ ہے کہ لوہِ محفوظ میں اصل حکم یہی تھا لیکن اخوت کی بنیاد پر صرف عارضی طور پر ایک دوسرے کا وارث بنا دیا گیا تھا جو اب ضرورت ختم ہونے پر غیر ضروری ہو گیا اور اصل حکم نافذ کر دیا گیا یہاں تک سامعین کرام ختم ہوتی ہے صورت النفال اور آغاز ہوتا ہے سورہ توبہ اور یہ دونوں صورتیں علماء کے ہاں مفسرین ایک ساتھ جڑی ہوئی ہیں اسی لیے ان دونوں کے درمیان بسملہ نہیں ہے تو شروع کرتے ہیں صورت و توبہ مدنی صورت ہے مدنیہ اس کے آیات ہیں ایک سو انتیس اس کے رکوع ہیں سولہ رین اللّہ ر رسین المش اے مسلمانوں جن مشرقین سے تم نے عہد کر رکھا تھا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان سے اعلان برات ہے چنانچے اے مشرق تم زمین میں چار ماہ چل پھر چل پھر لو اے مشرکو تم زمین میں چار ماہ چل پھر لو اور جان لو کہ اللہ اور جان لو کہ تم اللہ کو آجز نہیں کر سکتے اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف وجہ تسمیہ مفسرین نے اس کے متعدد نام ذکر کیے ہیں لیکن زیادہ مشہور دو ہیں ایک توبہ اس لیے کہ اس میں بعض مومنین کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے دوسرا نام برات ہے اس لیے کہ اس میں مشرقین سے برات کا اعلان عام ہے یہ قرآن مجید کی واحد صورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم درج نہیں ہیں اس کی بھی متعدد وجوہات کتب تفسیر میں بیان کی گئی ہیں لیکن زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ ان دونوں کے مضامین میں بڑی یکسانیت پائی جاتی ہے یہ صورت گویا سورہ انفال کا تتمہ یا بقیہ ہے غالباً اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کے شروع میں بسم اللہ درج نہیں کروائی اور آپ کی مطابقت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی اس میں بسم اللہ تحریر نہیں کی یہ سات بڑی صورتوں میں ساتویں بڑی صورت ہے جنہیں سبع طوال کہا جاتا ہے پھر فتح مکہ کے بعد تا نو ہجری میں فتح مکہ کے بعد نو ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم کو قرآن کریم کی یہ آیات اور یہ احکام دے کر بھیجا تھا تاکہ وہ مکے میں ان کا عام اعلان کر دیں انہوں نے آپ کے فرمان کے مطابق اعلان کر دیا کہ کوئی شخص بیت اللہ کا عریان طواف نہیں کرے گا بلکہ آئندہ سال بلکہ آئندہ سال سے کسی مشرق کو بیت اللہ کے حج کی ہی اجازت نہیں ہوگی بہوال صحیح البخاری حدیث نمبر تین سو اور صحیح مسلم حدیث نمبر تیرہ سو پھر یہ اعلان برات ان مشرقین کے لیے تھا جن سے غیر موقت معاہدہ تھا یا چار مہینے سے کم کا تھا یا جن سے چار مہینے سے زیادہ ایک خاص مدت تک تھا لیکن ان کی طرف سے عہد کی خلاف ورزی کی گئی تھی ان سب کو چار مہینے مکہ میں رہنے کی اجازت دی گئی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ اس مدت کے اندر اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو انہیں یہاں رہنے کی اجازت ہوگی بصورت دیگر ان کے لیے ضرور ہوگا کہ وہ چار مہینے کے بعد ہمارے ملک سے نکل جائیں اگر دونوں صورتوں میں سے وہ کوئی بھی اختیار نہیں کریں گے تو وہ ہر بھی کافر شمار ہوں گے جن سے لڑنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہوگا تاکہ جزیرہ عرب کفر و شرک کی تاریکیوں سے صاف ہو جائے پھر یعنی یہ مہلت اس لیے نہیں دی جا رہی ہے کہ فی الحال تمہارے خلاف کارروائی ممکن نہیں ہے بلکہ اس سے مقصد صرف تمہاری بھلائی اور خیر خواہی ہے تاکہ جو توبہ کر کے مسلمان ہونا چاہے وہ مسلمان ہو جائے ورنہ یاد رکھو کہ تمہاری بابت اللہ کی جو تقدیر و مشیت ہے اسے تم ٹال نہیں سکتے اور اللہ کی طرف سے مسلط ذلت و رسوائی سے تم بچ نہیں سکتے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأذان من الَّذِينَ كَفَرُوا بِعْذَابٍ <أَلیم> اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے لوگوں کے لیے اعلان ہے کہ بلا شبہ اللہ اور اس کے رسول مشرقوں سے بری و ذمہ ہے لہٰذا اے مشرقوں اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اگر تم نے حق سے منہ مو موڑنے رکھا یا موڑے رکھا تو جان لو کہ تم اللہ کو آجز نہیں کر سکتے اور اے نبی آپ ان کافروں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیں يحب المتقين لیکن جن مشرکوں سے تم نے اہد کیا ہے پھر انہوں نے تمہارے حق میں کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی تو ان سے مقررہ مدت تک ان کا اہد پورا کرو بے شک اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے فَإِذَا سَلَقَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُوا وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَحْصُرُوهُمْ وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَر فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُزَّكَاتَ فَخَلْنُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهِ غَفُورٌ رَّحِيمٌ <تصفيق> پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو تم مشرقین کو جہاں کہیں پاؤ قتل کر دو اور انہیں پکڑ لو اور ان کا محاصرہ کر لو اور ہر گھات کی جگہ ان کی تاک میں بیٹھے رہو ان کی تاک میں بیٹھے رہو پھر اگر وہ توبہ کرنے اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کی راہ چھوڑ دو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف صحیحین مطلب بخاری و مسلم اور دیگر صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ یوم حج اکبر سے مراد یوم النحر مطلب دس ذوالحجہ کا دن ہے بحوال صحیح البخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو ستاون و صحیح مسلم حدیث نمبر تیرہ سو سینتالیس و جامع ترمیدی حدیث نمبر نو سو ستاون اسی دن مینا میں اعلان برات سنایا گیا دس ذوالحجہ کو حج اکبر کا دن اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس دن حج کے سب سے زیادہ اور اہم مناسق ادا کیے جاتے ہیں عمرہ چونکہ حج اصغر ہے اس لیے اس سے ممتاز کرنے کے لیے حج کو حج اکبر کہا گیا عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ جو حج کہ جو حج جمعے والے دن آئے وہ حج اکبر ہوتا ہے یہ بے اصل بات ہے پھر یہ مشرقین کی چوتھی قسم ہے ان سے جتنی مدد کا معاہدہ تھا یہ مشرقین کی چوتھی قسم ہے ان سے جتنی مدت کا معاہدہ تھا اس مدت تک انہیں رہنے کی اجازت دے دی گئی کیونکہ انہوں نے معاہدے کی پاسداری کی اور اس کے خلاف کوئی حرکت نہیں کی اس لیے مسلمانوں کے لیے بھی ان کی پاسداری کو ضروری قرار دیا گیا اس لیے مسلمانوں کے لیے بھی ان کی پاسداری کو ضرور یا ضروری قرار دیا گیا پھر ان حرمت والے مہینوں سے کیا مراد ہے اس میں اختلاف ہے ایک رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد وہی چار مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں یعنی رجب ذلقع ذوالحجہ اور محرم اور اعلان برأ دس ذوالحجہ کو کیا گیا اس اعتبار سے گویا اعلان کے پچاس دن بعد کی محلت انہیں دی گئی اس اعتبار سے گویا اعلان کے بعد پچاس دن کی مہلت انہیں دی گئی کیونکہ حرمت والے مہینوں کے گزرنے کے بعد مشرقین کو پکڑنے اور قتل کرنے کی اجازت دی دی گئی پھر سے پڑھ لیتے ہیں کس اعتبار سے گویا اعلان کے بعد پچاس دن کی مہلت انہیں دی گئی کیونکہ حرمت والے مہینوں کے گزرنے کے بعد مشرقین کو پکڑنے اور قتل کرنے کی اجازت دے دی گئی لیکن امام ابن کثیر نے کہا ہے کہ یہاں اشہر حرم سے مراد وہ حرمت والے مہینے نہیں ہیں بلکہ دس ذوالحجہ سے لے کر دس ربعسانی تک کے چار مہینے مراد ہیں انہیں اشہر حرم اس لیے کہا گیا ہے کہ اعلان برات کی روح سے ان چار مہینوں میں ان مشرقین سے لڑنے اور ان کے خلاف کسی اقدام کی اجازت نہیں تھی اعلان برات کے روح سے یہ تفسیر مناسب معلوم ہوتی ہے اعلم بالصواب بعض مفسرین نے اس حکم کو عام رکھا ہے یعنی ہل یا حرم میں جہاں بھی پاؤ قتل کرو اور بعض مفسرین نے آیتل مسجد حرام کے پاس ان سے مت لڑو یہاں تک کہ وہ خود تم سے لڑیں اگر وہ لڑیں تو پھر تمہیں بھی ان سے لڑنے کی اجازت ہے سے اس آیت کی تخصیص کی ہے اور صرف حدود حرم سے باہر ہیل میں قتل کرنے کی اجازت دی ہے بہالب ابن کثیر پھر یعنی انہیں قیدی بنا لو یا قتل کر دو پھر یعنی اس بات پر اکتفا نہ کرو کہ وہ تمہیں کہیں ملے تو تم کاروائی کرو بلکہ جہاں جہاں ان کے حصار قلعے اور پناہ گاہیں ہیں ان کا محاصرہ کر لو اور ہر جگہ ان کی گھات میں رہو حتیٰ کہ تمہاری اجازت کے بغیر ان کے لیے نقل و حرکت ممکن نہ رہے پھر یعنی کوئی کاروائی ان کے خلاف نہ کی جائے کیونکہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں گویا قبول اسلام کے بعد اقامت صلات اور ادائے زکوٰۃ اقامت سلاط اور ادائے زکوٰۃ کا اہتمام ضروری ہے اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک کا بھی ترک کرنا کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں سمجھا جائے گا جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے جہاد کیا اور فرمایا وہ اللہۃَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََن فرق بحوال صحیح البخاری حدیث نمبر چودہ سو وہ صحیح مسلم حدیث نمبر بیس مطلب اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور لڑوں گا میں ان لوگوں سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکات کے درمیان فرق کریں گے یعنی نماز تو پڑھیں لیکن زکات ادا کرنے سے گریز کریں پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون اور اے نبی اگر مشرقوں میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دیں اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگوں ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے يكون عهدٌ عند الله وعند رسوله؟ إلا الذين عند المسجد بھلا مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد کیوں کر ہو سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے قریب عہد لیا تھا جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تو تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو بے شک اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے کس طرح مشرقوں سے عہد رکھ سکتا ہے کس طرح مشرقوں سے عہد رہ سکتا ہے جبکہ ان کا یہ حال ہے کہ اگر وہ تم پر غلبہ پالیں تو وہ تمہارے معاملے میں رشتہ داری کا لحاظ کریں گے نہ کسی عہد کا وہ اپنے موہوں مطلب زبانوں سے تمہیں خوش کرتے ہیں اور ان کے دل انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں اشتروا اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت میں بچا یا بیچا انہوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت میں بیچا پھر لوگوں کو اس کے رستے سے روکا بے شک برا ہے جو وہ کرتے ہیں لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمه وأولئك هم المعتدون <تصفيق> وہ کسی مومن کے معاملے میں رشتے داری کا لحاظ کرتے ہیں نہ کسی اہد کا اور وہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں فا توبوا و اقاموا الصلاه و اتوا الزکاه فاخوانكم في الدين وَنُفصِّلُ لِقَوْمِ <يَعْلَمُون> پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں اور ہم اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف اس آیت میں مذکورہ بھی کافروں کے بارے میں ایک رخصت دی گئی کہ اگر کوئی کافر پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو <تصفح> یعنی اسے اپنے حفظ و امان میں رکھو تاکہ کوئی مسلمان اسے قتل نہ کر سکے اور تاکہ اسے اللہ کی باتیں سننے اور اسلام کے سمجھنے کا موقع ملے ممکن ہے اس طرح اسے توبہ اور قبول اسلام کی توفیق مل جائے لیکن اگر وہ کلام کلام اللہ سننے کے باوجود مسلمان نہیں ہوتا تو اسے اس کے جائے امن تک پہنچا دو مطلب یہ ہے کہ اپنی امان کی پاسداری آخر تک کرنی ہے جب تک وہ اپنے مستقر تک بخیریت واپس نہیں پہنچ جاتا اس کی جان کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے پھر یعنی پناہ کے طلبگاروں کو پناہ کی رخصت اس لیے دی گئی ہے کہ یہ بے علم لوگ ہیں ممکن ہے اللہ اور رسول کی باتیں ان کے علم میں آئیں اور وہ مسلمانوں کا اخلاق و کردار دیکھیں تو اسلام کی حقانیت اور صداقت کے وہ قائل ہو جائیں جس طرح صلح حدیبیہ کے بعد بہت سے کافر مدینہ آتے جاتے رہے تو انہیں مسلمانوں کے اخلاق و کردار کے مشاہدے سے اسلام کے سمجھنے میں بڑی مدد ملی اور بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے پھر یہ استفہام نفی کے لیے ہے یہ استفام نفی کے لیے ہے یعنی جن مشرقین سے تمہارا معاہدہ تھا ان کے علاوہ اب کسی سے معاہدہ باقی نہیں رہا ہے پھر یعنی عہد لی یعنی عہد کی پاسداری اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ عمر ہے اس لیے معاملے میں احتیاط ضروری ہے پھر کیفہ پھر بطور تاکید نفی کے لیے ہے اللہ کی معنی قرابت رشتے داری اور ذم کی کے معنی عہد کے ہیں یعنی ان مشرقین کی زبانی باتوں کا کیا اعتبار جبکہ ان کا یہ حال ہے کہ اگر یہ تم پر غالب آ جائیں تو کسی قرابت اور عہد کا پاس نہیں رکھیں گے بعض مفسرین کے نزدیک پہلا کیفہ مشرقین کے لیے ہے اور دوسرے سے یہودی مراد ہیں کیونکہ ان کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو کم قیمت پر بیچ دیتے ہیں اور یہ وطیرہ یہودیوں ہی کا رہا ہے پھر بار بار وضاحت سے مقصود مشرقین اور یہود کی اسلام دشمنی اور ان کے سینوں میں مخفی عداوت کے جذبات کو بے نقاب کرنا ہے پھر نماز توحید و رسالت کے اقرار کے بعد اسلام کا سب سے اہم رکن ہے نماز توحید و رسالت کے اقرار کے بعد اسلام کا سب سے بڑا اور اہم رکن ہے جو اللہ کا حق ہے اس میں اللہ کی عبادت کے مختلف پہلو ہیں اس میں دست بستہ قیام ہے رکوع و سجود ہے دعا و مناجات ہے اللہ کی عزمت اللہ کی عظمت و جلالت کا اور اپنی عاجزی و بے کسی کا اظہار ہے عبادت کی یہ ساری صورتیں اور قسمیں صرف اللہ کے لیے خاص ہیں نماز کے بعد دوسرا اہم فریضہ زکوٰۃ ہے جس میں عبادتی پہلو کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی شامل ہیں زکوٰۃ سے معاشرے کے اور اس کے قبیلے کے ضرورت مند مفلس و نادار اور معذور و محتاج لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اسی لیے حدیث میں بھی شہادت کے بعد انہی دو چیزوں کو نمایاں کر کے بیان کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں بحوالے صحیح البخاری حدیث نمبر پچیس و صحیح مسلم حدیث نمبر بائیس حضرت عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے امل لم وملوزکی فلا صلی له بحوالے جامع العلوم والحکم پہلی جلد صفحہ نمبر ایک سو پچاس مطلب جس نے زکوٰۃ نہیں دی اس کی نماز بھی نہیں